آپ کی حمد و صنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تفریح تو ہم کر ہی رہے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے پھر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 اب کمی کس چیز کی ہے کہ اس کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہو ہم اس کی مسلحت نہیں سمجھ سکے تصویر کا لفظ زو معنی ہے اس کے معنی پاکی بیان کرنے کے بھی ہیں اور سرگرمی کے ساتھ کام اور انماق کے ساتھ صحیح کرنے کے بھی اسی طرح تقدیس کے بھی دو معنی ہیں ایک تقدس کا اظہار و بیان دوسرے پاک کرنا فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے یہ فرشتوں کے دوسرے شبے کا جواب ہے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 لہذا انسان کی تمام معلومات در اصل ازماء اشیاء پر مشتمل ہیں آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا تھا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 مہم کو غيب السماوات کوئی بس ما تبدون وما كنتم م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 اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقۂ کائنات میں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 ابلیز کا لفظی ترجمہ انتہائی مایوس اصطلاح یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے متعی و مسخر ہونے سے انکار کر دیا اور اللہ سے قیامت تک کے لئے محلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے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 قران میں بالعموم شیاطین کا لفظ انہی جنوں اور ان کی ذریت نسل کے لیے استعمال ہوا ہے اور جہاں شیاطین سے انسان مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو وہاں یہی شیاطین جن مراد ہوتے ہیں وہ قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنت وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره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 اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبا کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات مات سیکھ کر توبہ کی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 اور بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو کل نہ بھی کمن ہے جمیا سین کم ہُدا سم تب اہدے فل خوف نل فلا خوف نل ولا هم